الحمد لله وكفاء والصلاة والسلام على عباده المزين الصفاء أما بعد فأعوذ بالله سمي العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مدمع البحرين أو أمضي حقبا فَلَمَّا بَلَغَ مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا نَسِيَ حُوتَهُمَا فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ صَرَبَا صدق الله العظيم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من بسان يفتقو لي آمين يا رب العالمين حضرت موسى عليه السلام فأي واقع سورہ کاف میں اس مقام پر بیان کیا جا رہا ہے اور ان حالات میں بیان کیا جا رہا ہے کہ جب بنی اسرائیل کے وہ واقعات جبوشا علیہ السلام مصر میں دین کی تبلیغ کر رہے تھے انتہائی نامساد حالات تھے اور آپ کی قوم بار بار کہہ رہی تھی کہ آپ کے آنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوا زینا من قبل نا من بعد موسیٰ تیرے آنے سے پہلے بھی ہم عذاب میں مبتلا تھے تیرے آنے کے بعد بھی وہ سلسلہ جاری ہے ہمیں کوئی ریلیف نہیں ملا کوئی فائدہ نہیں ہوا کوئی ہمیں کسی قسم کی کوئی چھوٹ نہیں ملی اسی قسم کا دور اس وقت مکی دور تھا اور صحابہ کہہ رہے تھے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی اللہ کے رسول اب تو ظلم کی حد ہو گئی اس وقت مصر والے یہ سمجھتے تھے کہ اوپر کوئی ہستی نہیں اور اب مکہ والے یہ سمجھ رہتے کہ وہ جس کو چاہیں ستائیں اور جس کو چاہیں وہ اس زون کریں کوئی پوچھنے والا نہیں ان حالات میں اللہ تعالی نے ایک جھلک دکھائی ہے اپنے نظام کی کہ وہاں ہر چیز حکمت سے پور ہوتی ہے کہ پیچھے ایک حکمت ہوتی ہے اور لمبی پلاننگ ہوتی ہے موسا علیہ السلام اپنی قوم کے اندر خطبہ دے رہے تھے وہ جو ہفتہ وار جیسے ہمارے جمعہ کا خطبہ ہوتا ہے ان کا سرمنا ویک جو ویکلی ان کا ہوتا ہے ثابت کو ہوتا اس میں کسی نے ان سے سوال کیا کہ موسا اس وقت اللہ کی مخلوق میں سب سے زیادہ علم والا کون آپ نے فرمایا آنا اور فی الواقع اس وقت شریعت کے امور سے حضرت السلام سے بڑھ کر کون ہوگا لیکن علم کا تعلق صرف شریعت کے ساتھ نہیں اللہ کی مشیت کے ساتھ بھی اور اللہ تعالی مساء علیہ اسلام کو یہ دکھانا چاہتے تھے کہ کسی دوسری فیلڈ میں آپ سے زیادہ علم والے بھی ہیں جن کے علم کا پہلا سبق بھی آپ نہ پڑ سکے فرمایا گیا کہ آپ جائیے اور ایک مچھلی لے جائیے ساتھ تل کے ناشتے کے لیے اور جہاں یہ مچھلی زندہ ہو کے چلی جائے گی وہاں وہ آپ کو بندہ ملے گا جس کے ساتھ آپ کی اپوائنٹمنٹ ہے فتح جب موسا علیہ السلام نے اپنے ساتھ جو غلام تھا جو لڑکا تھا اس کو کہا لا اب رہتا اب لوگ مجم البہ رہی جب تک میں دو دریاؤں کے سنگم تک نہ پہنچ جاؤں میں رکوں گا نہیں اور یہ دو سنگم تھے سوڈان کے اندر نیل الزرک اور نیل العبیب وائٹ نیل اور بلو نیل یہ دونوں ملتے ہیں ایک ذرا گدلا ہے جس کو وہ وائٹ نیل کہتے ہیں اور دوسرا پیور بلکل وہ بلو ہے صاف ان کا جو ڈیلٹا ہے جو سنگم جہاں پہ جا کے یہ دونوں ملتے ہیں یہ وہ جگہ ہے جس طرف مسال اسلام نے مصر سے سفر کیا یا میں چلتا رہوں گا یعنی یہ میری منزل مجھے سمجھائی گئی ہے مجھے یہ منزل بتائی گئی فلما بالا مجما بینا جب وہ اس سنگم پر پہنچے نسیما تو اپنی مچھلی کو بھول گئے اس کی طرف سے غافل ہو گئے پہلے موسیٰ علیہ السلام نے بڑی کڑی نظر رکھی اس مچھلی پر اور جب وہاں پہنچے اصل جگہ تھی تو وہاں اس سے وہ غافل ہو گئے اور مچھلی صاحبہ جو ہے وہ زندہ ہو کے چلی فتہ خاصا سبی لو فل بہر وہ مچھلی سمندر میں یوں چلی گئی جیسے وہاں کو غلام نے دیکھ لیا موسیٰ علیہ السلام اس وقت سوئے ہوئے اب نبی کا معاملہ یہ ہے کہ نبی سویا ہوا ہو تو نماز کا وقت بھی ہو جائے تو نبی کو جگایا نہیں جاتا جب تک نبی اپنی نیند اپنا جاگے یہ کہ ہو سکتا ہے اس وقت نبی جو ہے وہ ہاٹ لائن پہ ہیں اور اللہ کے ساتھ کا سلسلہ جاری ہے اور اس میں ڈسٹرب کر دینا اللہ کے عذاب کا موجب نہ بن جائے لہذا آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جگایا نہیں جاتا اس لیے کہ دل تو نبی کا جاگتا ہوتا ہے وہ اللہ کے احکامات لینے کے لیے بالکل ہر وقت ریڈی ہوتا ہے جیسے آپ کی فیکس ہر وقت آن ہوتی ہے آپ سوئے ہوتے ہیں وصول ہو جاتا ہے آپ کو میں اسی طرح سے نبی کا دل جو ہے وہ جاگ رہا ہو عام آدمی اور نبی کی نیند میں فرق یہ ہوتا ہے کہ عام آدمی کا دل بھی سو جاتا ہے آنکھیں بھی سو جاتی اور نبی کی آنکھیں سوتی ہیں دل نہیں سوتی وہ جاگتا رہتا بلکہ بعض دفعہ یوں بھی ہوتا ہے کہ نبی باتیں بھی سنتا رہتا اور سویا بھی رہتا نبی کا دل باتیں سن رہا ہے بعد میں کوئی پوچھا جی ہم جو آپس میں باتیں کر رہے کیا تھے تو وہ نبی بتا دے گا یہ یہ یہ بات آپ, آپ نے کیا لیکن نبی کی آنکھیں سو رہی ہوتی اس لیے سوریہ الفجرات میں کہا گیا کہ یہ لوگ جو باہر سے آ کے آوازیں دیتے ہیں ان کی اکثریت کو عقل کوئی نہیں انہیں پتا نہیں ہے نبی کیا چیز ہے واہ علم فی کم رسول اللہ اچھی طرح جان لو کہ تمہارے اندر اللہ کے رسول ہیں ان الزین یون ادون کمی وجرات اکثر عملہ آکیلون نبی جو ہجروں کے باہر سے آ کے آپ کو آوازیں دیتے ہیں ان کی اکثریت کا عقل کوئی نہیں معلوم نہیں ہے کہ نبی کے ساتھ کس طرح سے ڈیل کرنا چاہیے ولاؤ انا صابر تخروجا الئیم لکان خیر اللہ اگر یہ لوگ صبر کرتے ہیں یہاں تک کہ آپ خود نکلتے ان کی طرف ان کی طرف تخروجہ الہم یہ یعنی نہیں کہ اپنے کسی کام سے نکلتے ان کی طرف ان سے ملاقات کے لیے نکلتے تب ان کا کام تھا آپ سے بات کرنے اور اس کے بعد باقاعدہ یہ ایک اصول علما کے لئے بھی طے ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی یہی معاملہ پھر ابو بکر سے دیگر ضلع تعلق کے ساتھ بھی صحیح یہی معاملہ تھا یہ نہیں کہ وہ تو جا رہے ہیں اپنا کام کرنے بڑی ایمرجنسی ہے کوئی سبزی لانی ہے کوئی ڈبر روٹی لانی ہے مولوی کو رستے میں پکڑے مولوی صاحب ذرا بات سننا یار اس کا بچہ بیمار ہے وہ ٹیکسی لینے جا رہا مولوی صاحب بات سننا وہ میرا ایک مسئلہ ہے غلط طریقہ جہلانہ طریقہ کبھی کسی ڈاکٹر کو بھی اس طرح کہا کہ کلینک میں جاتے ہیں اس کی ٹائمنگ ہوتی ہیں وہاں آپ اپنی بیماری رکھتے ہیں. آپ کو تکلیف ہے گھر یہ بات کیجئے ٹائم لیجئے وہ اپنے کام سے جا اور آپ اس کے پیچھے دوڑ رہے ہیں جیسے جیب کاٹ کے وہ بھاگ رہے یہ طریقہ نہیں ہے تو کہا گیا کہ تخ رو جائی یہاں تک کہ آپ ان کی طرف نکلتے نہ کہ اپنے کسی کام سے آپ جا رہے اور یہ رستے میں آپ کو روکیں یہ بھی غلط ہے آپ خود ان کی طرف نکلیں اور کہیں جی ہاں اب بتائیں کیا بات تو پھر بات ہو سکتی ہے تو اس کے پیچھے حکمت یہی تھی کہ وہ چاہتے تھے دیہاتی دور سے اور یہاں دوپہر کو پہنچے اب جو مدینے والے تھے انہیں تو پتا تھا کہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آرام کرنے کا وقت کون سا ہے وہ اس میں ڈسٹرب نہیں کرتے تھے یہ باہر سے آتے تھے اسی وقت پہنچے اور آتے جناب والی وہ جتنے بھی حضور کے حجرے تھے اب انہیں پتا تو کوئی نہیں ہوتا تھا کہ حضور کی باری کہاں ہے مدینے والوں کو شیڈول پتا ہوتا تھا کہ آج حضور کی جو ہے وہ فلاں امل کے گھر اور آج فلاں امل مومنین کے گھر باری ہے تو ان کے پاس شیڈول ہوتا تھا انہیں پتہ نہیں ہوتا تھا لازا یہ سارے حجروں پہ پھرتے تھے گیارہ کے گیارہ حجروں پہ پھر کے باہر سے آواز دیتے یا محمد اخرج لائن محمد ذرا باہر نکلو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے نبی اس نے فرمایا نبی اے ایمان والو نبی کی آواز پر اپنی آواز کو بلند مت کرو یہ کیا بدتمیزی کس طرح سے تم لوگ بات تو انہیں ایجوکیٹ کیا جا رہا تو مقصد یہی ہے کہ نبی ہو سکتا ہے اس وقت وہی آ رہی ہے اور تم لوگ اس طرح سے ڈسٹرب کرو گے معاملے بہرال علیہ اسلام سوئے ہوئے تھے اس نے انہیں جگایا نہیں کہ جب جاگیں گے تو بتا دوں گا اچھا جب وہ جاگے تو ان سب کو یاد نہیں تھا. بات نکل گئی اور وہاں سے چل دیا گئے آگے جانے کے بعد جب اس منزل سے آگے نکلے تو موسیٰ علیہ اسلام کو تھکاوٹ محسوس ہونی شروع ہوئی جب تک وہ منزل نہیں آئی تھی انہیں تھکاوٹ محسوس نہیں وہاں انہوں نے کہا کہ آتی غدا انا۔ آنا فلما جا بزا جب انہوں نے تجاوز کیا اس جگہ سے آگے نکل گئے قال لفت ہو انہوں نے اس غلام سے کہا اس لڑکے سے کہا آتنا گدا انا ہمارا ناشتہ لاؤ لقد لکی اس سفر نے تو ہمیں تھکا کے رکھ دیا اب اسے یاد آیا کہ لاؤں کیا وہ تو جو لائے تھے کھانے کے لیے وہ تو چلی گئی کالا سکھرا کہنے لگا حضرت وہ وقت آپ کو یاد ہے وہ جگہ جب ہم ایک پہاڑی کے پاس آئے تھے فنی نصیت الشوت میں وہ مچھلی والی بات بھول گیا ہوں وہ ماں انسانی اور مجھے شیطان کے سوا کسی نے بلایا نہیں ہے کہ میں آپ سے اس کا ذکر کرتا ودا خاصا سبیلا ہوں فل وہ تو عجیب طریقے سے سمندر میں چلی گئی رستہ بنا گیا کالا ضالح کا ماں کنہ نہ بگے کہنے لگے یہی تو ہم چاہتے تھے میاں یہی تو نشانی تھی اور اس کے بعد اتنا سفر کروا دیا آپ نے فرتدہ اعلی آسار ہی ماں تو وہ پلٹ کر اپنے قدموں کے نشانوں پر على پیچھے پیچھے اپنے پاؤں کے نشان دیکھتے ہو دوبارہ واپس آئے اس جگہ پہ فوجہ دا تو انہوں دونوں نے ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو پایا اب یہاں یہ نہیں بتایا گیا بندہ انسان کوئی قرینہ ایسا نہیں ہے کہ جس سے اسے لازمن آبد کا لفظ استعمال ہوا ہے اور عبد کا لفظ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے لیے بھی پرانے حکیم جگہ جگہ استعمال کیا ہے اسی طریقے سے حدیث میں جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ رجل استعمال ہوا مرد اور رجل دیگر فرشتوں کے لیے بھی استعمال ہوا جبرائیل علیہ السلام کے لیے اور جنوں کے لیے بھی استعمال ہوا ہے وہ ان حکانا رجالم منل ان سے یا رضو نبی رجال منل جن نے تو میل کے لیے استعمال کیا دی. نام ان کا خضر آیا احادیث کے اندر انصاف کا لیکن یہ نہیں بتایا گیا کہ یہ خزر انسانوں میں جو کام انہوں نے آگے کیا ہے وہ یوں لگتا ہے کہ یہ جو کار کنانے قضاء و قدر ہیں وہ جو اللہ کی مشیت کو لاگو کرنے والا سٹاف ہے ان کا تعلق ان کے ساتھ تھا نہ کہ شریعت کو لاگو کرنے والے سٹاف کے ساتھ ان کا تعلق ٹھیک ہے جی اس لیے کہ آج تک کسی بھی شریعت میں یہ جائز نہیں رہا کہ کسی آدمی کے بارے میں آپ کو یہ گمان ہو کہ یہ آگے جا کے گناہ گار ہوگا تو اس کو پہلے ہی مار دو کسی شریعت میں جائز نہیں رہا اور یہ کسی شریعت میں جائز نہیں دا کے آپ کو پتا چلے کہ کوئی آدمی آگے چل کے اس کا بڑا نقصان ہونے والا تو چھوٹا نقصان کار دو تمہارے لیے جائز ہے شریعت کا معاملہ نہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اس غلام نے قتل کی دھمکی دی اور جب اٹھ کے گیا ہے تو آپ نے فرمایا اس نے مجھے قتل کی دھمکی دی ہمارے حکمران ہوتے تو پولیس مقابلے میں مروا دیتے نہیں کیا کہ اللہ کی شریعت میں یہ نہیں ہے کہ کوئی آدمی اگر پلاننگ کرتا ہے جرم کی تو آپ اس سے پہلے اس کو مار دیں زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں آخر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کو بھی تو شہید کرنے کے لیے آدمی آئے تھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ شہید ہو گئے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ بچ گئے تو انہوں نے اس کو قتل نہیں کروایا اور اس کے ہاتھوں شہید ہو گئے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ اسی طریقے سے انصاف نے جو دو کام کیے ہیں اسپیشل ایک بچے کو قتل کرنے والا اور وہ کشتی کو ڈیمیج کرنے والا یہ یوں پتا چلتا ہے کہ وہ جو اللہ کی مشیت ہے جس میں کوئی بیمار ہو رہا ہے کوئی مر رہا ہے کوئی پیدا ہو رہا ہے ان کا تعلق اس کے ساتھ اب بندے کو اسرائیل مارتا ہے تو ہم یہ نہیں کہتے کہ اسرائیل نے قتل کر دیا اس لیے کہ وہ قتل نہیں ہوتا وہ اللہ کی مشیت کو نافذ کر رہا ہوتا ہے جیسے تارا مسیح بندہ مارتا تھا کہ نہیں مارتا تھا کبھی کو کہتا تارا مسیح نے قتل کر دیا نہیں جو نافذ کرنے والا شخص ہوتا ہے اسی طرح فائرنگ اسکواڈ کے سامنے بندے کو کھڑا کر کے گولی مارے کوئی کہہ قتل کیا کوئی نہیں کہتا. وہ قتل نہیں ہوتا حالانکہ وہ مارتا ہے بندے کو اسی طریقے سے فرشتہ جب بندے کو مارتا ہے تو وہ قتل نہیں ہوتا وہ اللہ کی مشیت کا نفاذ ہوتا ہے وہ موت ہوتی ہے کوئی کہتا سڈن ڈیتھ پاس جی پھر اٹھے نہیں کوئی کہتا جی بس وہ گاڑی میں ہارٹ اٹیک ہو گیا کو کہ ایئرپورٹ پہ ہارٹ اٹیک ہو گیا کوئی کہتا جی, آٹ جی درخت کے ساتھ گاڑی مار دی وہ مارتا نہیں کوئی مرواتا ہے اسے. تو جو مشیت کا نفاذ ہوتا ہے اس کو شریعت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا اب اسرائیل پہ تین سو دو کوئی نہیں پرچا نہیں کٹا سکتا بندہ مار دیا قرآن میں لکھا ہے کل یا تو وفا کم مالا تمہیں موت دے گا وفات دے گا وہ فرشتہ جس کا معاملہ تمہارا معاملہ جس بک کے جو موت جو منسٹری ہے ڈیتھ منسٹری اس کا انڈر سیکٹری ہے وکیل وزارہ اسی کو کہتا ہے وہ کیلا بےکم اس کے سپرد کیا گیا وہ اس کا انچارج ہے اس شعبے کا کوئی نہیں کہتا جیز اسرائیل نے مارا اللہ کے فیصلے کا جو نفاذ یہ ہوتا ہے شریعت مشیت دو الگ چیزیں شریعت کے عالم تھے حضرت منہ علیہ السلام اب مشیت کا عالم وہ بندہ تھا جسے بھیجا گیا تھا کہ جا کے آپ موسیٰ علیہ السلام گزرا ایک جھلک دکھا اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اسے کہا قَالَ لَهُ أتَّبِعُكَ عَلَىٰ أَن مِمَّا عُلِّمْتَ <رُشْدًا> کہا اسے موسا نے کیا میں آپ کی پیروی کروں آپ کے ساتھ ساتھ رہوں آپ کو فالو کروں علی اس شرط پر ان کے تو علم آپ مجھے تعلیم دیں گے مما اس میں سے جو علم تھا آپ کو بتایا گیا سکھایا گیا رشدہ ہدایت میں سے رشد میں تو اس بندے نے کہا کہ موسا تمہیں تورات کافی نہیں تھی اللہ تو آپ کے لیے وہ علم کافی نہیں تھا موسا آپ کا اپنا مقام ہے آپ کی اپنی فیلڈ ہے میری اپنی فیلڈ ہے اور مجھے لگتا یہ ہے کہ آپ میری فیلڈ میں آ کے صبر نہیں کر سکے کال انہیں کل انتستی اما یا صبر تو ہرگز میرے ساتھ صبر نہیں کر سکے تیرا کام ہے شریعت کا نفاذ یہاں توں نے دیکھنا ہے قانون ٹوٹ رہا ہے اور نے بولنا ہے بولنا ہے تو پھر استاد پہ اعتراض کرو پھر اس استاد کے پاس پڑا تو نہیں نہ جاتا پھر تو یہ کہ آپ جائیے آپ تو خود استاد ہیں ماشاءاللہ یہاں تو گٹنے ٹیکنے پڑتے اور آپ یہ کام کر نہیں سکیں گے اس لیے کہ میرا جو کام ہے مجھے حکم دیا گیا وہ کام کرنے کا اور آپ کو حکم دیا گیا ٹوکنے کا دونوں کے بالکل الگ الگ رستے ہیں آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے اور پھر انہوں نے موسا علیہ اسلام کو سبب بھی خود دیا کہ اس میں آپ کا قصور نہیں ہے وہ قیفہ تصور عالم عالم توحت میں ہی جس معاملے کا آپ کو علم نہیں ہے آپ اس کو صبر کر بھی کیسے سکتے بہرال موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا گیا تھا تو نتیجہ تو نکلنا تھا ساتا انشاء اللہ فرمایا کہ آپ مجھے انشاءاللہ اللہ صبر کرنے والا پائیں گے علاقہ امرہ اور میں آپ کے حکم کی نافرمانی نہیں کروں گا ٹھیک ہے میں اپنی جگہ رسول ہوں لیکن آپ کا شاگرد ہوں میں آپ کی کوئی نافرمانی نہیں کروں گا چلیے بسم اللہ کی فلاسلہ کا من ذکر کیا لگا چھ اگر تم میرے ساتھ چلتے ہو خضر علیہ السلام نے فرمایا تو مجھ سے مت سوال کرنا کسی بھی کام کے بارے میں جب تک میں خود نہ بتاؤں آپ کو آپ بس دیکھتے جائیں دیکھنا آپ کی ڈیوٹی سوال نہیں کرنا آپ جب تک میں خود آپ سے ذکر نہ کروں یہ شرط طے ہو گئی فن تالا وہ دونوں نکلے راک سفینہ یہاں تک کہ جب وہ دونوں سفینے میں سوار ہوئے اس سے پتا چلتا کہ وہ جو سعد غلام کا جو لڑکا تھا پوسا علیہ السلام نے اسے وہاں سے واپس بھیج دیا تھا کہ بھائی اب آپ واپس چلے جائیں اور یہ دونوں وہاں سے آگے چلے اس لیے اب تسنیا کا رہا ہے تین کی بات نہیں ہو رہی راک دونوں چڑے اس کا مطلب ہے وہ گلام کی چھٹی ہو گئی جب آپ راک باف سفین تک جہاں تک کہ جب وہ سوار ہوئے کشتی میں تو اس میں انہوں نے خرق کر دی سوراخ کر دی کو پھٹا توڑ دیا حضرت خضر علیہ السلام ان کی ڈیوٹی یہ انہیں بھیجے ہی وہ پھٹا توڑنے کے لیے گیا تھے وہ تو اپنی ڈیوٹی کر رہے تھے تو لاہ سرکار سراغ آپ نے اس لیے سورا کی ہے کہ بندے ڈبونے ہیں آپ لقرجے نمرا آپ نے کوئی زیادہ سخت کام نہیں کر دی کالا کہا میں نے تمہیں کہا ہاتھ نہیں تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے قال لا آخ نی بے ماں نصیت ولاۃ من امری اور کہنے لگے مجھ سے بھول ہو گئی آپ میرا مواخذہ نہ کریں ولاۃ من امری اور سرا اور مجھ پر زیادہ سختی نہ کہا پھر وہ دونوں وہاں سے چلے حتحظہ لقیہ غلاما یہاں تک کہ ایک لڑکا رستے میں ملا ان دونوں کو لاقیہ ان دونوں کی ملاقات ہوئی ایک لڑکے سے فقا ہو تو اس نے یعنی حضرت خزر علیہ السلام نے اس کو قتل کر دیا اب تو موسا علیہ السلام کا پارہ اور چڑھ گیا صبر نا؟ کے نام پر ٹھیک آپ نے کام شروع کر دیا کالا قتل آپ نے ایک معصوم جان کو قتل کر دیا حالانکہ اس نے کسی کو قتل نہیں کیا تھا آپ نے کیونکہ سانس لیا اس بچے سے کیوں قتل کیا آپ لق جیتا شہیا نکرا پہلے امرا کہا تھا کچھ سخت کام آپ کا نکرا یہ تو آپ نے بڑا برا کام کر دیا بھائی تو آپ بڑھتے ہی جا رہے ہیں تمہیں کہا نہیں تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتی کالا انس السلام تنگ آ گئے پتا چل گیا دو واقعات سے میں نہیں چل سکتا آگے پتا نہیں کیا کہا کالا انس الادہ اچھا اس کے بعد اگر میں نے کوئی سوال کیا آپ سے تو آپ بے شک مجھے مل اب تو آپ کو میرے خلاف عذر مل گیا نا. تو میں نے آپ کو موقع دے دیا کہ اگر میں سوال کروں تو آپ میری چھٹی کر دیں مجھے اس درس سے چھٹی دے دیں فن چالاک پھر دونوں نکلے اہل کر یتی یہاں تک کہ وہ ایک بستی میں پہنچے اور یہ سارا شیڈول جو ہے حضرت خضر علیہ اسلام کا یہ پری پلانڈ ہے پہلے سے دے کر بھیجا گیا کہ فلاں کشتی میں جانا اور کشتی میں پھٹا توڑنا ہے اس کشتی سے آپ اتریں گے تو پھر فلاں جگہ آپ کو ایک لڑکا ملے گا اسے قتل کرنا اور وہاں سے آپ نے جانا ہے فلاں روٹ پر ایک بستی ہے وہاں ایک دیوار گرنے والی ہے اس دیوار کو سیدھا کرنا ہے آپ انہیں باقاعدہ یہ شیڈول اللہ کی طرف سے دیا گیا اس مشیت والے بندے کو موسا علیہ اسلام کی ٹریننگ ہو رہی بستی میں آئے استآمہ اہل انہوں نے ان بستی والوں سے کھانا مانگا ہوٹل تو کچھ تھا نہیں کہ جی جا کے وہاں کے عام کرتے بستی میں یہی یہ تھا کہ کوئی اچھا شریف آدمی کسی کی کوئی مہمانی کر لے اور اس کو اپنے ہاں دعوت دے میزبان بن جائے اور بٹھا لے ان کو اپنے استطامہ اہلہ انہوں نے اس بستی والوں سے کہا کہ بھائی کھانے پینے کی کوئی چیز فباؤں دے پو تو بستی والوں نے کہا کہ جی چھٹی کریں ہم نے کوئی فالتو نہیں رکھا وہ انہوں نے انکار کر دیا صاف جائیے ہمارے پاس کچھ بھی نہیں موسیٰ علیہ السلام کو بڑا غصہ ہے فوجہ دا فی وہاں اس بستی میں ان دونوں نے ایک دیوار دیکھی یورید و ان قبضہ وہ گرنا چاہتی گرا چاہتی تھی فام انہوں نے اس کو قائم کر دیا حضرت خزر علیہ السلام نے اس کو ہاتھ ہات پات پھیر کے تو اس کو ذرا درست کر دیا بچے کہ قائم رہے گرے نہیں اب بے شک وہ ٹیڑی ہو جائے لیکن اب گرے گی نہیں فام اس کو قائم کر دیا انہوں نے موسا علیہ السلام کو بڑا غصہ آیا کہ بستی والوں نے تو یہ حال کیا ہمارے ساتھ اور یہ سب پیسے تو تھے نہیں پاس تو اگر یہ پیسے لے کے یہ دیوار سیدھی کر دیتے تو چلو وہ پیسے دے کے بستی والوں سے تو ہم پھر کھانا کھا لیتے اجرہ حجرہ اسلام نے مشورہ دیا فائنینشل صاحب اگر آپ یہ لے لیتے مزدوری لے لیتے تو کوئی اچھی بات نہیں تھی کال حاضہ فراق و بہنی نے کہا جناب یہ میرے اور آپ کے درمیان پوائنٹ آف ڈیپارچر اب آپ تشریف لے جائیے آگے یہاں سے میں اکیلا جاؤں گا اور میں آپ کو یہ بتا کے بھیجوں گا کہ ان تینوں واقعات کے پیچھے حکمت کیا تھی تاکہ آپ جو سبق لینے آئے تھے وہ سبق آپ کو مل جائے سعنبی کبھی طویل امالم تستہ صبرا جن باتوں پر آپ صبر نہیں کر سکے میں آپ کو ان کی حقیقت بتا دیتا ہوں سفین جہاں تک سفینے کا تعلق ہے جہاز کا تعلق ہے کشتی کا تعلق ہے فکانت لے مساکین وہ مسکینوں کی تھی اس کشتی والے بڑے غریب تھے یا املون فل سمندر میں کام کرنا ہی ان کا واحد روزی کا ذریعہ اسی کشتی سے ان کی روزی لگی ہوئی تھی رزق لگا ہوا تھا عارت تو ان بہا میں نے ارادہ کیا کہ اس کو عیب دار کر دوس میں کوئی ایب ڈال دوں اور اس کی وجہ یہ تھی وہ کہاں والا اہم ان کے پیچھے سردار بادشاہ کھڑا تھا کنارے پر یا خواہ سفین غصبہ ساری اچھی کشتیاں وہ غصب کر رہا تھا ہمارے یہاں ہم بھی نہیں جب ووٹنگ کا زمانہ ہوتا تو ڈی سی اے سی ڈیوٹی لگتی ہے کہ اچھی اچھی ویگنیں پکڑ لو بسیں پکڑ لو کل ووٹر کے لیے لے کے جانا ہے ووٹروں کو تو لوگ بےچارے ڈر کے گھر میں کھڑی کر لیتے ہیں گاڑی وہ بادشاہ صاحب بھی جو ہے وہ کھڑے ہوئے تھے اور جو بھی اچھی انہیں نظر آتی تھی کشتی وہ پکڑ کے غصب کر رہے تھے اب دیکھیں ان بندوں کا رزق بچانے کے لیے لیکن یہ کنٹریکٹ اللہ کے پاس بندوں کے رزق کو ارینج کرنا اس کی حفاظت کرنا اس کو ان تک پہنچانا یہ اللہ کی ذمہ داری ہے اس لیے کہا کہ جو تیرا رزک ہے وہ تیری تلاش میں اس طرح ہے جس طرح موت تیری تلاش میں اور جس طرح موت تالے نہیں چلتی تیرا رزق بھی جو لکھا ہوا وہ کوئی نہیں جی فلاں طویز کر دیا جی رزق بند کر دیا یہ ایک ہمارے اکثر بیماری جی کسی نے لگتا ہے جی میرا کام بند کر دیا جی رزک بند کر دیا جی تویز کر دیا جی کوئی کاروبار نہیں چلتا کوئی ٹھیکہ نہیں ملتا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تاویز والا جب وہ رب پر غالب آ گیا نا اللہ تو دینا چاہتا تھا لکھا ہوا تھا اس نے لیکن تاویز نے رستہ بند کر دیا آگے تو تاویز ڈاڈا ہو گیا نا رب سے اور شرک کس کو کہتے اگر تیرا رب دینا چاہتا ہے تو پھر تو کوئی تاویز چھوڑ کے پوری پوری کتابیں لٹکا دے وہ نہیں روک سکتا وہ سس اللہ بے دو رین فلاں کاش فلاں اللہ اگر وہ روک لے تو دیکھو کو نہیں سکتا کا بے خیر فلاں رات ڈالے اور اگر دینا چاہے تو کوئی روک نہیں سکتا کیسا ارینج کیا ہے اس کے اس اس فیملی کے رزق کو بچانے کے لیے اسپیشل ایک بندے کو بھیجا ہے کہ جا کے اس میں عیب ڈال دو تاکہ وہ کشتی بچ جائے یعنی چھوٹا نقصان ہو جائے لیکن پوری کشتی بچ جائے ایک پٹا ٹوٹ گیا یہ اس نقصان سے بہت کم ہے جو ان کو ہونے والا ہو سکتا ہے جب پھٹا ٹوٹا ہو تو وہ کشتی والوں نے بھی دو چار گالیاں دی ہماری گاڑی کا ٹائر پنکچر ہو جائے تو ہم ٹھیک ٹھاک گالی دیتے ہیں, موٹی تجوید کے ساتھ ہو سکتا ہے وہ جو ٹائر پنکچر ہوا ہم نے اسٹپنی تبدیل کیا ہے اسی ٹائم میں آگے کوئی ٹریلا جا رہا تھا یہ ٹائر پنکچر نہ ہوتا گاڑی کے اندر چلی جانے کی پیچھے کیا حکمت یہ ہوا نہیں کیا گیا ہے کسی نے آپ کا یہ ٹائم یہاں لگوانا تھا میں تو ایک سانس گینی ہوئی تو انہوں نے کہا جی پٹا ٹوٹ گیا اب اگر کوئی پھٹا توڑتے ہوئے دیکھ لیتا حضرت فضر علیہ السلام کو تو انہوں نے اٹھا کے دریا میں نہیں پھینک دینا تھا ہم نے آپ کو بغیر کرائے کے کشتی میں بٹھا لیا اور آپ نے بڑی مہربانی کی پھٹا توڑ دیا اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام جو کام کر رہے تھے موسا کو نظر آ رہا تھا باقی کسی کو نظر نہیں آ رہا تھا باقی یہ دیکھتے تھے کہ وہ بیٹھے ہوئے ہیں جناب اور انہوں نے اشارہ کیا اور پھٹا توڑ دیا۔ تو فرمایا وہ جو سفینہ تھا وہ غریب لوگوں کا تھا اور کنارے پر جو ہے وہ بادشاہ غصب کر رہا تھا اچھے ساری کشتیاں جو تھیں بغیر کسی نقش کے فارت تو میں نے یہ چاہ کہ اس میں نقص ڈال دوں اس میں عیب ڈال دوں تاکہ ان بیچاروں کی کشتی بچ جائے اور ان کا رزق بچ جائے وہ امل اور وہ جو لڑکا تھا جو میں نے قتل کیا فقان ابواہ میں اس کے ماں باپ دونوں مومن تھے نیک لوگ ہمیں خدشہ محسوس ہوا اَنْ کہ وہ سرکشی نافرمانی اور نا قدری سے ان کو نقصان پہنچائے گا ماں باپ شہرت ان کی خراب کرے گا دلاحما رب ہوما خیر امن و زکاتن تو ہم نے یہ ارادہ کیا کہ اللہ تعالی ان دونوں کو اس بچے سے زیادہ خیر منو زکاتن زیادہ نیک پاک وہ اقرب رحمہ اور ماں باپ کا زیادہ تابے بچہ عطا کر تو اس کے لیے مسئلہ یہ کہ جب اللہ تعالیٰ کو پہلے پتا تھا کہ اس بچے نے ایسا ہونا ہے ایسا کرنا ہے تو پیدا ہی کیوں کیا پہلے ہی اللہ تعالیٰ پاک صاف بچہ دے دیتا ایک مسئلہ ہے نا کہ یہ سارا کام اللہ کروا رہا ہے تو ایسا تو نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بچہ دے دیا اور بعد میں جب اس کی فائل منگوائی تو دیکھو اس نے تو بڑے ہو کے بڑے گناہوں کے چھکے مارنے لاؤ اس کو واپس بلاؤ اس کو باہر بلا لو مجھے تختی دکھا کے گراؤنڈ سے باہر بلا دو انہوں نے کہا کہ اس کو ہارٹ ریٹائرڈ کر کے باہر بلا لو ایسا نہیں کہ اس نے ایک بچہ ان کو دیا وہ بچہ مار دیا اللہ نے سب کے بچے مارتے ہیں ایسے وہ بچہ بھی مر گیا اس پہ اس کے مرنے پہ ان دونوں کا جو صبر تھا اور ان دونوں کا جو اس پہ تھا ماں اور باپ کا اس کے شکرانے میں اللہ نے انہیں دیا ماں باپ کو بھی ثواب مل گیا خبر کیا نا انہوں نے خبر کاجر مل گیا اور اس سے اچھا بچہ بھی دے دیا اللہ تعالیٰ تو ماں باپ کی امتحان بھی ان کا ہو گیا ان کی آزمائش بھی ہو گئی ان کو بچہ بھی مل گیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی اللہ نے مانگی ابراہیم علیہ السلام نے لٹا لیا حضرت اسماعیل علیہ السلام کی. پٹی باندھی بچہ ذبح کر دی پٹی کھولی دیکھا بچہ پاس کھڑا تھا دمبا جبا ہوا جب تک پٹی کھلی نہیں ابراہیم کو یہی تھا کہ بچہ ذبح کر پکارا بھی گیا اوپر جب چوری پھر گئی تو فرمایا یا ابراہیم کا دختر رہ یا ابراہیم تو نے خواب کو سچ کر دکھایا ابراہیم کو تو پتا لگا کہ کام ہو گیا اسماعیل ضبع ہو گیا جب پٹی ہٹائی کسی نے جبرائیل سے سوال کیا کبھی ایمرجنسی بھی لگی آپ کی فرمایا ہاں فرمایا کب فرمایا جب اسماعیل کو ابراہیم نے لٹا لیا تھا اور چوری پھیرنے جا رہے تھے تو میری ڈیوٹی لگی تھی کہ اسماعیل کو نکالنا اور دمبا رکھنا تو جب وہ انہوں نے قربانی دی بچے کی تو اللہ نے کیا فرمایا فبشرنا ہو پھر ہم نے بچا رہا بے اصحا اسحاق کی نبی من الصالحین صالح نبیوں میں سے ہوگا اور فرمایا کہ میں نے پھر ان کو فبشرنا اور بے اص کا امی وارا شاہ کی بھی خوشخبری سنا دی تو پہلے قربانی دی ان لوگوں نے صبر کیا جب بچہ ان کا مار دیا صبر کیا صبر کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے زیادہ میٹھا ڈال کے بیٹا دیا خیر امین و ذکن اکربر تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان سے وہ بچہ لے کے اس کی جگہ ان کو اچھا بچہ چاہتا تھا اور اس اچھا بچے کے لیے یہ ضروری تھا کہ ان کے یہاں سے کچھ مزید دعا کی جائے یا کوئی ایسا عمل ہو جو اللہ کو پسند آئے اور وہ بچہ وہاں سے ایشو ہو اور ان لوگوں نے صبر کیا جیسے حضرت زکریہ اسلام خاص پوائنٹ ہوتا ہے جب کچھ چیز کلک کرتی حضرت ابراہیم علیہ السلام زندگی ہوئی تھی دیکھ رہے تھے سورج چڑھتا ہے غروب ہو جاتا ہے چاند آتا ہے غروب ہو جاتا ہے ستارے ہوتے ہیں غائب ہو جاتے ہیں ایک دن انہوں نے کیسے یہ پکڑ کے اس سے توحید ثابت کر دی تم ذہن ادھر چل گیا یعنی کہ اس دن انہوں نے فلم مارا شم سب آ تن جب دیکھا سورج کو چمکتا ہوا اس دن نہیں دیکھا دیکھ تو کب سے رہے تھے لیکن اس دن وہ ایک نئی ڈائمینشن کھل گئی ان کے ذہن کے اندر اور اس سے انہوں نے تو ثابت سابت کر دی اس طرح آپ دیکھتے ہیں نیوٹن کیا نیوٹن نے آج تک کوئی چیز اوپر سے نیچے گرتی ہوئی نہیں دیکھی دیکھی لیکن وہ سیب گرا اور اس کا ذہن ادھر کلک کر گیا کہ کھینچا ہے اور اس سے پھر آپ کی جو ہے وہ کشل گریوٹی آپ کی سابت ہو گئی اس طرف اس کا ذہن لگ گیا حضرت زکری آپ دعا مانگ رہے تھے لیکن جب انہوں نے ایک دعا روٹین کی دعا مانگ رہے تھے مانگتے رہنا چاہیے بندے کو انہوں نے جب دیکھا حضرت مریم علیہ السلام کے پاس بے موسم کے پھل کالا مریم ون اللہ کے کہنے لگے مریم یہ کہاں سے آتے ہیں کالا تھوا اللہ فرمایا اللہ کے پاس سے آتے تو وہ کنسنٹریٹ ہو گئی ان کی توجہ یعنی ایک پوائنٹ مل گیا نا کہ اللہ اگر اس کو بغیر موسم کے پھل دے سکتا ہے تو مجھے نہیں دے سکتا موسم تو میرا بھی نہیں انی واہن العزمنیا سو شیبا ہڈیاں کھوکھلی ہو گئی اور سر چمک اٹھائے سر میں شولا بڑک اٹھائے یعنی سر بالکل سفید ہے کوئی بھی کالا بال نہیں اس پر واہن العزم ہڈیاں کھوکھلی موسم تو میرا بھی نہیں لیکن مریم کو دے سکتا ہے مجھے نہیں دے سکتا ہونا دیکھیے لفظ پرانے کیسا استعمال ہونا لے کا ایٹ دس پوائنٹ ہونا اس فریکوئنسی پہ آ کے پھر زکریا نے پکارا حنال کا دا زکاریا ربا کالا رب حولی مل تم کا ضروری تم پہ با ان کا سمی فنا دت فل ملا ایک حراب یہ بھی انتظار نہیں کیا کہ نماز پوری کرنے سلام پھیر لیں قیام کی حالت میں آ کے فرشتوں نے بشارتہ دی ان اللہ یو بشیروں کا بھی یہ اللہ آپ کو ایک لڑکے کی بشارت دیتا ہے جس کا نام بھی اللہ نے رکھ دیا پوائنٹ ہوتا ہے ان ماں باپ بچہ مرا ان کا بہت خوبصورت بچہ ہوگا اچھا بلا کھیلتا مستقبل کا انہیں پتا نہیں ہے اور اس طرح جب ہم کے جو ہمارے بچے مرتے ہیں کوئی پتا نہیں ہے ان کا مستقبل کیا تھا اور اللہ نے انہیں مارا ہے تو ہمارے بھلے کے لیے مارا ہے تو روتے نا وہ جی ظلم ہوگا جی جاتی ہوگی جی تو اس میں ہم یہ نہیں دیکھتے کہ اس میں ہمارا بھلا ہو اگر اللہ تعالیٰ ہمارے بارے میں کوئی برا سوچنا ہوتا یا ہمارا خیر خانہ ہوتا تو ہمیں ایمان نہ دیتا کائنات کی سب سے بڑی نعمت ایمان ہے اللہ نے وہ جب دے دیا تو اس کے بعد بھی کیا اللہ کے بارے میں کوئی برا گمان کرنے کی گنجائش باقی رہ جاتی ہے اب تو یہ کہ جو بھی میرے حق میں ہوتا ہے وہ اچھا ہوتا ہے بظاہر نقصان ہوتا ہے لیکن وہ نقصان میرے حق میں اچھا ہے وہ میرے حق میں بہتر ہے اس لیے کہ اللہ جانتا ہے میں نہیں جانتا ٹھیک ہے جی تو اس میں ہو سکتا ہے ہماری بہتری بچہ مر گیا ہم نے صبر کیا اس کے بدلے میں جنت ملتی بچہ زندہ رہتا پتہ نہیں کیا کیا کرتا اللہ جانتا ہے اور اس کے نتیجے میں ہو سکتا ہے کہ ہم نے جو تھوڑی بہت سمیٹ سمیٹ کی عزت بنائی تھی معاشرے کے اندر بیٹا جو ہے وہ روز جوتیاں مرواتا روز ضمانت ہوتی روز تھانے سے بعد وہ جو کسی نے کہا تھا کہ اللہ اس نے تو کہا تھا نا ہیروین کے سلسلے میں پوڈر ہے کہ اللہ اللہ اللہ اللہ شوق کتنا تیرے دیوانے میں کال ضمانت پر چڑھایا آج پھر تھانے میں. تو ہو سکتا ہے وہ بچہ روزہ میں تھانے کی چکر لگوائے رکھتا اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے اس نے بہت اچھا فیصلہ کیا بچے بارشن ہو جاتے ہیں پید... ہوتے ہیں ضائع ہو جاتے ہیں پتہ نہیں وہ بچہ پیدا ہوتا تو معذور ہو آپ کے گھر میں معذوروں کی نائن لگ جاتی ایک بچہ گھر میں معذور ہو تو پورا گھر ڈسٹرب ہوتا ہے یعنی اگر آپ اچھی سوچ سوچنا چاہیں تو اس کے بہت واضح روشن امکانات ہوتے ہیں اور اس کے دلائل بھی ہوتے ہیں لیکن اگر ہو ہی برا گمان رب کے بارے میں کہنے جی زیادہ گنا میں نہیں کر دیں دی گے بھائی نہ انگریزوں نے کوئی گنا کیا نہ روس والوں نے کوئی گنا کیا نہ اٹلی والے کوئی گنا کرتے ہیں پیسہ ہی پیسہ ہوا ہوا ہے وہاں پہ بس سارے گنا میں ہی کر دیتا ہوں جی میری پکڑ ہوئی ہوئی ہے جیاری یہ اس قسم کے جو گلے شکوے ہیں یہ بندے کے اندر ایمان نہیں رہنے دیتے جی تو ہم نے یہ چاہا کہ اللہ تعالیٰ ان کو تبادلے میں دے خیر امین و اس سے نیک پاک اس بچے سے زیادہ نیک پاک وہ اقرابا رحمہ اور اس سے زیادہ اچھا سلوک کرنے والا سل رحمی کرنے والا وہ امل جدار اور وہ جو دیوار تھے فاقان علیہ غلام میں فل مدینہ وہ بستی میں دو غلام یتیم تھے دو بچے یتیم تھے ان کی وہ دیوار تھی وہ کان اتھا کانز اور اس کے نیچے ان دونوں کے لیے خزانہ چھپا کر رکھا گیا کس نے رکھا تھا ان کے ابا جان نے بچے چھوٹے تھے بتانے کے لائق نہیں تھے کہ ان کو بتایا جائے کہ بیٹا اس دیوار کے نیچے تمہارا خزانہ اتنا سونا اتنا چاندی ہے جب جوان ہو گئے تو نکال لینا بچے اس وقت گلی میں اتر کے تو کہتے انکل میرے ابو کہہ رہے تھے کہ اس کے نیچے ہمارا خزانہ ہے اور دوستوں میں بڑے فخر سے ذکر کرتے کہ اس دیوار کے نیچے ہم نے سونا دفن کیا ہوا ہے اور اس کے بعد وہ سونا بچتا کوئی نہیں یعنی اولاد اتنی معصوم تھی کہ وہ انہیں بتایا نہیں جا سکتا اور شریف بندہ جو کوئی آپ نے دیکھ لیا ان کا کریکٹر گاؤں والوں کا کہ موسی علیہ السلام کے کھانے کو بھی نہیں انہوں نے پوچھا اس شریف گاؤں میں اور کس بندے کو بتایا جاتا کہ اس دیوار کے نیچے جو ہے وہ پیسے دبے دفن ہے یا خزانہ دفن ہے یا سونا دفن ہے یا چاندی دفن ہے اس میں تو سارے پیسے کے پتر تھے لہذا اس نے معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا کہ اللہ یہ خزانہ ہے اسباب جو ہو سکتے تھے چھپانے کے میں نے کر دیے مگر ظاہر کرنے کے تیرے حوالے ہیں جب میرے بچے جوان ہو جائیں تو, تو کسی طریقے سے خزانے کو ڈسکلوز کر دینا ان کے سامنے میں تو کسی کو بتانے اور وہ سب چلے گئے اللہ کے سپرد کر و تحتہ تختہ کنز اللہ ہوما ابو اور ان کا باپ نیک آدمی تھا دیکھیے یہاں جو ان کے باپ کی کوالیفیکیشن اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا وہ یہ نہیں کہا کہ وہ بڑا سردار تھا وہ چودھری تھا وہ شیخ تھا صالح آدمی تھا نیک آدمی تھا بستی میں اکیلا آدمی اللہ تعالیٰ اس کے حال سے بھی واقف اس کے بچوں کی کفالت کر رہا ہے ذرے ذرے کا علم رکھنے والا وکان آبو ہما صالحہ کوالیفیکیشن یہ تھی کہ بندہ نیک کا مطلب ہے کہ نیک آدمی کو اپنی اولاد کی فکر نہیں کرنی چاہیے بندہ اگر نیک ہے نا تو اپنی اولاد کے فیوچر کے تحفظ کے لیے اگر ہمیں کچھ کرنا ہے تو یہ کریں کہ نیک ہو جائیں اچھے کریکٹر والے ہو جائیں اللہ کے ساتھ تعلقات قائم کر لیں اس کے بعد اللہ تعالیٰ جانے آپ کی اولاد جانے وہ ان باقی تو ہم نے مار جانا نا ساری زندگی ہم ڈنڈا لے کے اولاد کے ساتھ پہ تو نہیں نا بیٹھے رہنا ہم نے ہمیں تو جانا ہے جس طرح وہ بچے دوسری کلاس میں پڑھتے ہیں پھر دوسری سے تیسری میں چلے جاتے ہیں تیسری سے چوتھی میں چلے جاتے ہیں اور وہ اس استاد کے نیچے تو نہیں رہتے اسی طریقے سے اس اولاد نے ہمارے انڈر سے اور ہم نے ان کے اوپر سے چلے جانا تو اگر اللہ کے ساتھ ہمارے تعلقات ٹھیک ہوئے ہم صالح ہوئے اللہ کی گڈ بکس میں ہوئے تو ہماری اولاد کی کفالت اللہ کرے گا اور یہی بات عمر بن عبد العزیز رحمت اللہ علیہ جب انتقال کا وقت آیا تو آپ کو پتا ہے کہ ان کے سسر جو تھے مروان یہ بڑے پیسے والے تھے انہوں نے آتے ہی وہ سارا پیسہ جتنا بھی تھا بیوی بی کے زیور بھی اتار کے انہوں نے بیت المال جمع کروا دیے تھے کہ تیرے باپ نے یہ لوگوں کے زیادتی اور ظلم کے ساتھ لوگوں سے چینا ہوا مال ہے اسے واپس کرو اس کے ساتھ تو میرے گھر میں نہیں رہ سکے وہ واپس ہو گیا جب ان کے انتقال کا وقت آیا تو انہوں نے اولاد کو بلایا اور کہا کہ دیکھو بیٹا میرے سامنے دو رستے ایک تو یہ تھا کہ میں تمہیں امیر چھوڑ کے جاؤں اور خود آگ میں چلا جاؤں اور دوسرا یہ تھا کہ میں تمہیں غریب چھوڑ کے جاؤں اور خود آگ سے بچ جاؤں اور میں نے دوسرا رستہ اختیار کیا ہے اگر تم لوگ نیک ہوئے تو اللہ تعالیٰ تمہیں ضائع نہیں کرے گا یہ تم مطمئن رہو اور اگر تم لوگ بدکار نکلے تو میں اپنے پیسے سے تمہیں سپورٹ نہیں کرنا چاہتا کہ میرے پیسے سے پیو میرے پیسے سے جوا کھیلو میرے پیسے سے تم سہر میں جاؤ نہیں نیک ہوئے تو اللہ تمہاری کفالت کرے گا بد ہوئے تو میں اس بدی میں اپنے پیسے سے تمہاری سپورٹ نہیں کرنا چاہتا آپ کے کفن دفن کے بعد جو پیسے بچے تھے وہ گیارہ گیارہ دینار ساری اولاد کو ملے اور ادھر ان کے جو سالے تھے مروان کے اولاد جو ان کو فی بچا اس وقت گیارہ گیارہ کروڑ ملا تھا اپنے باپ کی جائیداد میں پھر ایک وقت آیا کہ عمر بن عبد العزیز رحمت اللہ کی اولاد زکوٰۃ دے رہی تھی اور مروان کے اولاد مسجد سے زکوٰۃ وصول کر کے جا رہی تھی وہ گیارہ کروڑ والے زکوٰۃ لے رہے تھے اور وہ گیارہ دینار والے زکات دے رہے تھے مال کی فرامان تو اگر ہم کچھ کر سکتے تو یہ ہے کہ ہم رز کے حلال کی فکر کریں اپنا کریکٹر درست کریں اولاد کی نیک تربیت کی سوچیں یہ جو پیسہ نا پیسہ اولاد کا فیوچر نہیں اگر اولاد نیک نہیں ہے تو یہ ایسے ہی ہے پیسہ ایسے ہی ہے جیسے آگ پر پیٹرول ڈالنے والی بات اگر اولاد نیک ہے تو پیسہ نہ بھی ہو تو اللہ موجود ہے وہ توکل اللہ توکل اس پر کرو اس زندہ پر جو مرے گا نہیں باقی جس پر بھی توکل کرو گے وہ مرنے والا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی اولاد کی آپ کفالت کرے گا ہم زیادہ زور اس پر ہے کہ بینک بیلنس زیادہ چھوڑ کے جائیں اس پر کوئی نہیں کہ اولاد کو نیک خود نیک گھر کا ماحول نیک اس طرف کوئی فکر نہیں ہے اگر ہم خود نیک بنے گھر کے ماحول کو نیک کریں اولاد کو نیک کریں تو اس کے نتیجے میں اللہ ہمیں انشور کر لے گا اللہ کے یہاں ہماری انشورنس ہو جائے گی اللہ تعالیٰ ہمارا کفیل بن جائے گا کے بعد معافی خوف پھر خوف کی کیا بات ان اللہ ہوور رزاق و ذوال قوت المتین ایسا رزاق نہیں ہے کہ جاری تو کردے مگر پہنچا نہ سکے وہ, وہ رزاق ہے جو انتہائی قوت والا ہے اور جو رزق تیرے مقدر میں لکھا ہے وہ تمہیں پہنچا کر رہے ہیں کوئی روک نہیں سکتا ذوال قوت المتین بڑی قوت والا رزاق کوئی مائکا لال جو ہے وہ روک نہیں سکتا تو اس کی کفارت کان ابو صالحا ان کا باپ نیک آدمی کو فراد آ تیرے رب نے یہ ارادہ کیا اب دیکھیں پچھلی دونوں جگہوں پر پہلی میں آیا ف آرد تو ان بہا میں نے یہ ارادہ کیا کہ اس میں عیب ڈال دو ایک بات جب بات آئی اس غلام کی قتل والی ف آرد نہ آئی یوب ہم نے ارادہ کیا کہ ان کا اللہ ان اس کو ریپلیس کر دے اس بچے کو یہاں کیا فرمایا رب کا تیرے رب نے یہ ارادہ کیا تیرے رب کی یہ چاہت تھی تیرے رب کا یہ فیصلہ تھا ہم یب لوگ اشودھا ہما کہ یہ دونوں بچے اپنی جوانی کو پہنچے تاکہ اپنے خزانے کا تحفظ کر سکے وہ یس تخریجا ہوما اپنی جوانی کو پہنچ کے اپنا خزانہ حاصل کر جب وہ جوان ہو جائیں قوت کو پہنچ جائیں تو اللہ ان کے ذہن میں ڈال دے کے اس دیوار کو گراؤ یار یہاں کوئی مکان بنتے یا ہل چلاتے اور جب وہ گرائیں گے تو نیچے سے نکل اللہ تعالیٰ جب کام کرنا ہوتا ہے ذہن میں ڈال دیں علیہ السلام سلام کی ماں کے ذہن میں ڈالا تھا کوئی فرشتہ نہیں آیا ان کے دل میں آیا کہ اگر میں بچے کو ڈال دوں دریا میں تو کیسا ہے انہوں نے سندوک میں ڈالا سندوک کو اٹھا کے دریا میں ڈال دیا جب ڈال دیا کام ہو گیا تو اس کے بعد اللہ کا کیا پورا ہو گیا نا اس کے بعد کھپکی لگ گئی یہ کیا, کیا تو اس میں اللہ نے ان کے دل میں یہ بات ڈالی فرشتہ نہیں آیا تھا دل میں بات ڈالی جب کام ہو گیا تب انہیں احساس ہوا کہ یہ تو غلط ہو گیا میں نے اپنے بچے کو یقینی موت میں دوچار کر دیا سمندر میں پھینک دیا پتہ نہیں اس کے سپاہی کوج لگا سکتے یا نہ لگا سکتے یہ تو دریا میں پھینک دیا میں نے تو فرمایا واسبا کو موسا فارے گا موسا کی ماں کا دل اڑا جا رہا ان کا لولا اور ربت نہ اس کے دل پر رکھا ہوا ہوتا تو وہ تو سب کو بتانے چلی تھی چیخ چیخ کے لوگوں کو جا کے بتایا کے لوگوں میں نے اپنے ہاتھوں بیٹا ڈال دیا تھا مجھے کیا ہوا اللہ نے پکڑے رکھا دل پہ ہاتھ رکھا جیسے فرمایا نا ہاف کاف والے وہ جو دو تھے ربطنا نہ آلہ ہم نے ان کے دلوں پر گرہ لگا دی مضبوط کر دیا جو لڑتے نظر آتے بے سر و سامان جنگ میں یہ کیوں لڑتے کون لڑا رہا ہوتا ہے پوری بستی کے سامنے کھڑے ہو گئے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے پیچھے بڑا تعجب ہوتا تھا ان لوگوں کو بھی جب دیکھتے تھے دی؟ جن کو ایک وقت کا کھانا میسر ہے دوسرے وقت کا کھانا نہیں ہے ان کے پیچھے کون سی قوت ہے کتنے کانفیڈنٹ سے بات کرتے ہیں یہ لوگوں نے کہا کہ یا ان لانا کا فینا ذائفن اے شعیب ہم تو آگے پیچھے دیکھتے ہیں تو تو ہمارے اندر کمزور ہے نہیں پتہ نہیں کس چیز پہ تانگ رہے تو زور دے رہے تو اتنے تڑلے سے بات کرتا ہے تو ولا تو کا رجم نہ کا اگر یہ تیری برادری نہ ہوتی ہے برادری والا تعلق نہ ہوتا تو ہماری برادری کا نہ ہوتا تو ہم تمہیں رجم کر دیتے اور تو اتنی پار چیز نہیں ہے وہ مانتا علیہ تیرا قصہ چکانا ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں ہے کالے فرمایا تم برادری کو اللہ سے زیادہ طاقتور سمجھتے ہو تمہارے نزدیک یہ زیادہ طاقت میں کسی اور ہستی کے زور پر بات کرتا ہوں جی تو آدمی کے پیچھے اگر ایمان ہو بات میں زور ہوتا رب و کہ اب لوگ ہوما راہ متم رب کی رحمت اس نے یہ فیصلہ کیا میں تو اس کا نفاذ کرنے والا تھا وما فعلته عن میں نے یہ سارا اپنی مرضی سے نہیں بات واضح ہو گئی نہ میں کشف اپنی مرضی سے بیٹھا مجھے بٹھایا گیا تھا روٹ دیا گیا نہ میں اس بچے کے پاس پہنچا اپنی مرضی سے مجھے اس بچے کا شیڈول دیا گیا تھا فلاں جگہ وہ بچہ تمہیں ملے گا مل اسرائیل علیہ السلام کو اسی طرح ہوتا نا بندہ دبئی جا رہا ہے گاڑی دبا کے وہاں پہ وصول کرنا ہے ٹریڈ سینٹر کے سامنے بندہ بندہ پہنچ جاتا ہوں یعنی کہ یہاں کو چُرتے بھیجتا ہے وہ خود بندہ وہاں جاتا ہے چل کے جاتا ہے اپنی پلاننگ سے جاتا وہ ایک روایات میں قصہ ملتا ہے کوئی صاحب بیٹھے ہوئے تھے حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس تو ملک الموت آیا اسلام کرنے بندے کو اس نے دیکھا تو جیسے یہ پیچھے لگا ہوتا ہے نا گاڑیوں کے پیچھے لگا ہوتا ہے مہینے تک کا کیا بندے کے ماتھے پہ کوئی سٹکر لگا ہی ہوتا ہوگا تو اسرائیل دیکھتا نا کب ختم ہو رہا ہے پکڑ لیتا بڑے غور سے دیکھا اسرائیل علیہ السلام نے اس بندے کو جب چلا گیا تو بندہ کہنے لگا جی حضرت یہ کون تھا فرمایا یہ ملک الموت بندہ کانپنا شروع ہو گیا مجھے گور گور کے دیکھ رہا کہنے لگا حضرت آپ اگر کیسا کریں مہربانی کر کے مجھے یہاں سے دور بھیجا کہاں جانا کہ کہا جی سرندیپ سری لنکا ہوا سے انہوں نے کہا کہ اس کو سری لنکا لے جاؤ سری لنکا پہنچا دیا بعد میں جب آئے تو آپ نے فرمایا یار وہ بندہ ایک ہمارا بڑا ڈر گیا تھا تم سے پچھلی دفعہ جب تم آئے تھے تو بڑا گور گور کے اس کو دیکھ رہے تھے بات کیا نگر جی میں گور گور کے دیکھ رہا تھا کہ تھوڑی دیر کے بعد تو مجھے حکم یہ تھا کہ شری لنکا میں جان نکالنی سرندیپ میں اور بندہ آپ کے پاس بیٹھا ہوا تھا تو میں کو گور گھر کو وہاں ہونا بندہ اپنی پلاننگ سے جاتا ہے جہاں جاتا ہے اور موت وہاں پہلے سے اس کا انتظار کر رہی ہوتی سارے معاملات اللہ کے یہاں طے شدہ ہوتے ہیں واقحم مکدور اللہ کا کام نپاتلا ہوتا ہے جو لوگ کہتے نا کہ جی انہونی ہو گئی ہے بے وقت موت نا وقت موت مرگ گے ہاں. اللہ کے یہاں کبھی بھی یہ ناگہاں بات نہیں ہوتی اللہ فرماتا ہے ایک پتہ بھی درخت سے نہیں گرتا مگر اس کے نالج میں گرتا پہلے وہاں وہاں سے گرتا ہے. اس کے بعد وما تس کو تمہیں وہ راخات کوئی پتہ نہیں گرتا مگر وہ اس کے علم کے مطابق گرتا ہے ممکن نہیں کہ اللہ کو پتہ نہ ہو اور پتا گر جائے درخت کتنے درخت ہیں دنیا میں یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی جان اللہ کو پتہ نہ اور بندہ مار جائے وما کان علیہ اللہ بے ازن اللہ کسی جان کی ہمت نہیں کہ مر جائے اللہ کے اجن کے بغیر کتاب املا ایک کتاب میں عجل لکھی ہوئی ٹائم لکھا ہوا ہے اس نے اس ٹائم پہ مرنا ہے چاہے کو سو بیماریاں لگی رہ اور اس ٹائم پہ مرنا ہے چاہے اسے کوئی بھی بیماری نہ اور اسی دن ہاسپٹل سے فٹنس رپورٹ لے کے آیا اگر اگر اس کا ٹائم وہ لکھا ہے کتاب ام ایک کتاب میں لکھا ہوا ہے اور وہاں سے اس کا نام کٹتا ہے تو پھر نیچے کٹتا چلا جاتا ہے واہداوان الحمد للہ رب العالمین